ونؤمن به ونتذكر عليه ونعيذ بالله من شروع أنفسنا ومن صياة أعمالنا من جهد الله فلا مذن ومن يذله فلا آدي ونشهد والله إله إلا الله وحده لا شريف له ونشهد وأن محمد نعبده واصوله أما بعد فإما خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداعه وكل بلاه ضلالة وكل ضلالة فمار من يتعي الله ورسوله فقدر شبب اهتداه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 كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد قد شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاسدعم بالله واعلم أن الأمة لذي اجتبعت على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا ما كتب الله لك ولو أنهم اجتمروا على أن يذروك لم يذروك بشيء إلا ما كتب الله عليك رفعت المقابير وجفت الصحف كنا نزيق حديث جسك آخر حسا جسك بقراح جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا سوال پیش کرنا چاہیے یہ واضح کیا گیا تھا کہ سوال کرنا یہ آج اور مسکنت کی آخری شکل ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب هو و کہ دعا کرنا عین عبادت ایک حدیث میں ہے کہ مخل عبادت عبادت کا مغز ہے اور مچور ہے اور عبادت کی روح اور اصل جو اللہ تبارک بٹانا کے سامنے جو سوال کیا جائے اس میں اپنے آپ کو انتہائی عاجز انتہائی مسکین اور اللہ کا محتاط ظاہر کرنا چاہیے سیدنا نا علیہ السلام کس انداز سے دعا مانگتے ہیں خیر ان فیر اے اللہ وہ بھلائی جو تیری طرف سے نازل ہوتی ہے میں اس بھلائی کا محتاج ہوں اور فقیر ہوں یہ آج اللہ کو بڑی پسند ہے جناب نوح علیہ السلام جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں کس انداز سے پیش ہوئے جب وہ انتہائی تاریخ ترین کوٹری میں سمندر کی گہرائی بادلوں کی سیاہی اور گہرائی پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر تاریخ ترین کوشش اور بالکل پانی کی تہل جناب یونس والے اسراطلام نے جناب یونس علیہ اسراق سلام نے پانی کی تہ میں دیکھا اور سنا کہ چھوٹے چھوٹے جانور اور شنکر اللہ تعالی کی ہمز و ط بیان کر رہے ہیں تو پھر فوراً اللہ تبارک مدعا کے دربار میں حاضری دی اور راستہ پیدا کیا اور انتہائی آج رانا کے ساتھ لا انت سبحان کا ان گنگ میرے دوارے نہیں اے لاس تیرا کوئی شریف نہیں کوئی ایسا دوسرا معمود نہیں جو تیری اس خوش میں تیرا شریف ہو صرف تو ہے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی سفاق کے ساتھ ہتھتا اور تنخواہ سبحان کا تو پاک ہر قسم کے حس ہر قسم کے نف ہر قسم کی وہ صرف جس میں عہد نمایاں ہو اس سے تو پاک ہے تیری ذات مبرہ ہے مرزا ہے ان نیک ان کو ظلم کرنے والا تو میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ جی میری زیادتی کی بنا پر تو ہر عہد سے پاس تن. اللہ باد نے فرمایا پلو نہ ہو گانا مل پسند ہوئی للہ بھی بس میں ہی گنا اگر یونو صلی اللہۃ مچھلی کے پیٹ میں اس انداز سے میرا ذکر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہے لیکن یہ حاجری اور مقصد کا اظہار حقیقت میں بندے کی حاصری اللہ کو بڑی پسند ہے اس حدیث کا آخری حصہ جو رسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اب اللہ بن اباق رضی اللہ الدعال کو تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ وانم اندر امداد نویس قاند اللہ اللہ فاؤ کا رشی لم ان فاؤ کا ان کا بخوبی جان لو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اگر یہ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے پوری کائنات جگہ ہو جائے اس چیز پر ان فاؤ کا تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے کوئی فائدہ پہنچانے کوئی اتفاق کر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے نم جنفاؤ کا رشید اللہ قطب اللہ الگ ہے اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا اللہ قطب اللہ علک سوائے اس چیز کے جو اللہ میں ذکر اللہ کا حکم ہوگا تو فائدہ پہنچے مگر اللہ کی مرضی کے خلاف اور اس کے حکم کے خلاف اگر پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اس بات پر اتفاق کر لے اور اجماع کر لے کہ تمہیں بلا فائدہ پہنچانا ہے رات پوری کائنات مل کر تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچاتے جب تک آسمان سے فیصلہ نہ جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ اور اس کا حق بھی ہے بلو انجتا نہ ہوں انا انج برو کا نم جب روح ان لا کروں یہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی قسم کا سر یا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ہمارا کہ فیصلہ کر دے اپنی توانائیوں کو اپنی ہمتوں کو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ سرف کر دے رنگ رواں اماؤنٹ تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ جب تک آسمان گانے کی مرضی نہ ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کو یا نفا نقصان جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے انسان کی جو فطرت ہے وہ ہے نقصان کو تفا کرنے کی اور نفع کو حاصل کرنے کی وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہو اور جو اس کے لیے نقصان نہیں ہو اس سے وہ دور بھاگتا اور اس کوشش میں انسان بعد اوقات بڑے اسراف سے کام لیتا ہے ایک لازم اور واجب حد سے بھی بڑھ جاتا ہے جہاں کے وہ دنیا کے حصول میں اس قدر منہد ہو جاتا ہے کہ دینی پہلو اس سے اوڑھ ہو جائے رسول صلی اللہ, علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بنیادی باہرین دی وہ یہ کہ جو چیز تمہیں ملنا ہے اور مقدر میں ہے تمہارے لیے ملنا اور حاصل ہونا وہ تو مل کر رہے اب دنیا کے حصول کے لیے دین کو پیچھے ڈال دینا اور دینی پہلوؤں کو اوجھل کر دینا یہ بہت بڑی سیاستی اور انسان کی ثقافت کی عدالت ہے جو بھی اللہ تبارا پسند ہر انسان کی تقدیر لکھی اس تدیف کا آخری حصہ یہ نہیں کہ روکے حاصل مقابیر اور جب فکل دیکھو کرم جو ہے وہ تقدیر لکھ کر خوش ہو چکے ہر انسان کی تقدیر لکھی جا چکی حمبر احلام نے فرمایا کہ اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی تقدیر پر ایمان نہ ڈالائے جب جبریل امین نے پوچھا انسانی شکل میں آ کر کہ مل ایمان ایمان کی تعریف کیا ہے دگمبر میں صاحب نے بتایا کہ ان سکھ میرا دلدائے و ملائے قتی و قطب ہی بھخ میرا دل خطر خیر ہی و شران کی تقریب ایمان کی تعریف اور ایمان کا محموم یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ انبیاء پر ایمان لاؤ روزے آخرت پر ایمان لاؤ اور روایا کے وہ سکھ میرا دل قدرے نئے رشی اور تقدیر پر ایمان لاؤ چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو اسے تقریر کرو تقدیر کے خلاف کوئی آواز نہ نکال روایا کی تقدیر تو لکھی جا سکتی جی. ایک حدیث میں ہے کہ ہند اللہ جب اگر مہادیر قبل ان جخلوں کا سما حم س القسم یہ اللہ تعہ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے انسانوں کی تقریر لکھ ایسنے کر دیے اسی لیے ایک صحابی نے اسلام کا سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ تقریر لکھ چکا ہے کیونکہ نبی احسان نے فرمایا کہ یہ بھی لکھا جا چکا ہے اچھم سعید اللہ نیک فخت ہوگا یا پدفخت اس کی سعادت اور اس کی ثقافت کے حیث میں اللہ پاک کر چکا کیونکہ وہ اس انسان کی جدت سے اس کی فطرت سے اور اس کی حسلت سے واقف کوئی بھی چیز ہو اس کے حکوم سے پہلے اور اس کے واقع ہونے سے پہ پہلے اللہ قبار بانا اس چیز کو جان دیتا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں کیا یہ اس تقدیر کی روشنی میں ہے جو لکھی دا چکے؟ جا سکی ان نماز تقریب کیا یہ کو عمل ہے تو لکھا نہیں گیا بلکہ مستقبل کے لیے پگمبر نے سلاح نے سنایا کہ نہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ سب لکھا جا سکتا فیصلہ ہو چکا ہے صحابی نے پوچھا فقی بل عمل و یار سلبا ایسا کے رسول جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ نیک بخت کون ہے اور بد بخش کون ہے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے فقی العمل پھر یہ عمل کا تقابلہ پھر تو اپنی تقدیر پر اعتماد کر کے بیٹھتے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے پھر یہ عمل کا مطالبہ کیوں ہے ہم سے عمل کیوں طلب کیے جاتے ہیں کیونکہ عمل کا منتہا ہے وہ بھی جنت کا حصول ہے اور سد عملی کا منتخب جہنم کا حصول ہے, ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا پھر یہ عمل کا سوال کیوں فصیب العمل یہ عمل کس لیے کرتے ہیں یہ ہم پر افراد میں سرمایا یہ تقریر لکھ کے ہے کہ یہ معنی نہیں کہ تم عمل چھوڑ دو اور تقدیر پر شاکر ہو کر بیٹھ جاؤ نہیں اربال کل میسفر اللہ والا اللہ قبارک بدارہ نے انسان کی جس قسم کی تقدیر لکھی ہے جو اس کا رمضان ہے جنتی ہے جہنمی ہونے کا اسی قسم کا عمل اس انسان کے لیے آسان کر دے گا وہ ایک انسان کے عمل کو دیکھ کر اس حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ قبارک قطارہ نے اس انسان کو کس گھر کے لیے پیدا کیے باطن کا علم اللہ کے پاس دلی کی نیت اور دلوں کی نیت اللہ کا ہوتا لیکن ظاہری عمل جو ہے وہ اس انسان کی قسمت پر برحان بنتا ہے کہ اس کا عمل اس کے جنتی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے یا اس کے جہنمی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے بعض انسان گناہ کرتے ہیں پد آنا کیا کرتے ہیں اور انہیں اپنے گناہوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا اپنے گناہوں پر کوئی پشہ بانی نہیں گناہ انتہائی آسان انتہائی آسان وہ یہ ایک برہان ہے کہ اللہ بہارا نے گناہوں کی زندگی اس کے لیے آسان کرتی اب یہ گناہوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسی طرح بہت لوگ ہیں جن, جن پر مشکل سے مشکل لے کے بھی انتہائی آتا ان سے جان کا نظرانہ مانگا جائے تو وہ جان دے دیں دیتے مسرو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں لیکی کا راہ اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل ایک بہت بڑی برہان اور دلیل ہے انسان کے لیے اور انسان کے انجام کے لیے تغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے عمال الفل المیت پر عمل ماحول کہ اللہ قبارک بالا نے کس انسان کو کس گھر کے لیے پیدا کیا اس گھر جیسے عمل اس انسان پر آسان ہو جاتا. تو اس حدیث کا جو واضح درخت وہ یہی ہے کہ انسان اس چیز پر ایمان لائے اپنی تقدیر پر جغم پر نے فرمایا ہندر لکل شعین حقیقتا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ایک اس کا منتہا ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے پریا ہوتا ہے ورائے ابل کو حقیقت ایمان ہے لمبیا و ماں افطا ہوں لم یا کلبہ دوبارہ کے ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور انسان کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یعنی ایمان کی بھی حقیقت اس طرح ہر چیز کی حقیقت ہے کسی طرح ایمان کی بھی حقیقت ہے اور دوبارہ کے انسان اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو. اسے اس چیز کا علم نہ ہو جائے اور دل کی گہرائیوں سے اس چیز کو تسلیم نہ کرتی کاؤں سیکھی اناو لم یا تم یوکا ہو لم یا دل یوگا کہ جس چیز کا پہنچنا اس کے مقدر میں ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس چیز کا ٹر جانا اس کے مقدر میں ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں کہ جب تک حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور دل کی گہرائیوں سے اس عقیدے کو اختیار نہیں کرتا اس وقت تک وہ ایمان کی حقیقت سے دلاتا اور پھر جو انسان دنیا کے حصول کے لیے اپنے دین کو فراموش کر دے اور دنیا کے حصول کی جو تجوی اسی کے لیے ساری خوش ساری توانائیاں اور ساری ہمتیں ایسے انسان کا کردار یقیناً قابل کو دنیا حاصل کرے محنت کرے وسائل کو اپنائیں لیکن اس حد تک نہیں کہ دینی پہلو جو ہے اس کو فراغوش کر دیں دین کے لیے تو دنیا سے زیادہ محنت کرنی پڑے انسان کی زندگی کی دو ہی صحتیں ہیں ایک دنیاوی صحت ہے اور ایک دینی صحت ایک اس کا دینی پہلو ہے اور ایک اس کا دنیاوی پہلو جہاں تک دنیاوی پہلو کا تعلق ہے دنیا کے حصول کا تعلق ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کا فادہ ہمیشہ خبر کے عمال انصاب اللہ علام کو اس زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالی نے ضمانت لے ہے کہ اس مخلوق کو عزت دے والا کوئی بھی ہو چلنے والی چاہے وہ دو تانگوں پر چلے چاہے وہ چار تانگوں پر چلے چاہے وہ اپنے پیٹ کے بعد رہیں کسی بھی قسم کی مخلوق ہو چلنے والی ہو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو عزت دینے کی ضمانت دی اللہ دادا کا وعدہ اس وعدے پر یقین کرنا پڑے گا لیکن ہمارا ایمان کر وہ اگر کوئی انسان ہمیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دیتا ہے اس دن ہمارے گھر کا چولہا نہیں چلتا یہ کھانا وہاں اس کے وعدے پر ایسا نتیب ایسا بھروسہ کہ اپنے سارے وفائی مقبول ہو گئے ہمیں فلاں دعوت بھی حالانکہ وہ انسان اس انسان نے ضمانت لی ایک قسم کا وعدہ کیا اس وعدے پر کتنا سخت یقین اور کتنا پکا جی ہاتھ اللہ مبارک نے بھی وعدہ کیا اس چیز کی ضمانت تھی کہ تمہاری روزی ہمارے ذمے اختیار کرنے چاہیے روبی کو حاصل کرنا چاہیے لیکن اتنا اجتماع نہ ہو کہ انسان اپنے دینی پہلو کو فراموش کر بیٹھے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ مبارک و فارا نے جو وعدہ کیا اس پر یقین نہیں کوش ہو لیکن اس قدر نہ ہو کہ اپنے دین کو فاموش کر رہے یہ دنیاوی پہلو جبکہ دینی پہلو کے بارے میں اللہ کا کیا فرما کیا جس طرح اس نے سب کو دنیا دینے کا فائدہ کیا کیا اسی طرح اس نے سب کو دین دینے کا فائدہ کیا دنیا کے بارے میں تو فرمایا کہ سب کی روزی ہمارے ذمے ہے لیکن دین کے بارے میں یہ نہیں پرو کہ سب کے دلوں میں دین کو اور ہدایت کو داخل کرنا بھی ہمارے لیے ہدایت دینا رہا اسی کے اختیار میں ہے لیکن کیا اس نے ہدایت دینے کا فائدہ سب نے کیا نہیں وہاں یہ فرمایا کہ مر جہاں نہ بھی انہیں ہم کو کہ دین اس کو ملے گا ہدایت اس کو ملے گی جس نے دین اور ہدایت کے حصول کے لیے کوشش جدوجہد کی جس نے اپنی توانائیوں کو اور اپنی ہمتوں کو اس راہ پہ سرف کیا دین اسے ملے دنیا کے لیے کوشش کی کوئی قائد نہیں ہے زمانت لیکن دین کے لیے شرط لگائی کہ من جا تھا لگا دے اندر بولا کہ جس انسان نے ہماری تلاش کے لیے اور ہمارے دین کی تلاش کے لیے کوشش کی اس انسان پر ہم اپنے راستے جو ہیں وہ کھول دیں اسے ہم دین دیں اب ہم خود مباخنا کر لیں کہ جو چیز ہمیں بغیر کوشش کے مل پکتی ہے اس کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے اور جو چیز ہمیں کوشش کے بعد ملے گی اور کوشش کی کوئی تمبیت اور مقدار بھی نہیں بتائی کہ کتنی کوشش تو جو چیز کوشش کے بعد ملے گی انتہائی کوشش کے بعد اس کے لیے ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی کوشش دوستو تقدیر پر ایمان ایمانداری کا ساز ہے انکر کے لیے کہ انسان دنیا کے حصول کے لیے اگر اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں وہ باغی ہیں وہ اللہ کے قوانین کا مجرم ہے اور اس کو توحید پر کوئی یقین ہے قلع کو بھی نہیں پیغمبر نے نے فرمایا کہ پوری کائنات مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے جا نہیں پہنچا جناب ہے سارے نے سنا اور بہت سے سادگار انبیاء قرآن حکیم میں ان کے واقعات موجود ہیں کبھی کبھی ایسا فخ آتا کہ ایک نبی ہوتا اس کی پوری امت میں کوئی انسان اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا امبر نے نے کروایا کہ میں کی رات میں نے اندیا کو دیکھا اور ان کی امتوں کو دیکھا اور آئیز النبی بماہ راہ کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ تیس چالیس انسانوں کی جماعت اور آئیز رجل وہ ماہر کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک آدمی یا دو آدمی اور عید النبی جب وہ اور کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا انہوں نے پوری محنت کی اپنی ہمت سرق کی تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے ان کی امت میں سے کسی انسان نے ان کی دعوت کو قبول نہیں سرہارا نبی ہے اپنی قوم سے کیا کہہ رہا کہ اے میری قوم والو تم دکھتا ہے تو اگر سمجھنا چاہتے ہو ایک اربا میں سنہار ہوں اور تم پوری ایک طاقت تم پوری ایک قوم ہو اکٹھے ہو جاؤ جمع ہو جاؤ تم بخیر ہوں اس کے ساتھ کیوں تدبیر کرنا چاہتے ہو مجھے نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے میں تنہار ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں کوئی طاقت نہیں ظاہری کوئی وسائل نہیں کوئی اتباد نہیں اور تم طاقت کے مالک ہو تمہارے پاس تعداد ہے تمہارے پاس وسائل ہے تمہارے پاس ایک قبرت ہے تم اپنی قبرت کو جمع کرو اپنی تعداد کو سمیٹو اور ایک مقام پر اکٹھے ہو کر میرے خلاف کوئی تدریر بناؤ مجھے نقصان پہنچانا میرے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر پوری کائنات اکٹھی ہو کر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ اکتا. اگر کسی مقام پر تم تو ہی کے نقطے کو سمجھنا چاہتے ہو اپنی سواردانیوں کو اکٹھا کرو اور مجھے نقصان پہنچا کر دکھاؤ گو میں جو آگ چلائی تھی بتاؤ اس دنیا میں اس آگ کا کوئی پانی تھا نہ ویسے آگ پائی تم نے دیکھی اور نہ دیکھی پوری سور مخروں پہ جو آباد ہے وہ آلو ہر رقو بنکھو آ رہا تم ابراہیم کو چلا دو اور خوب چلاؤ ہر رقو جو راہ پر نظر آ رہی آتی آدھ اوز ایک سیلے پر عربی قواعد کے حساب سے تصدیق با کر بات میں قبل پیدا کی جاتا ہے مگر اہ رقوط ہے مقصد حاصل ہو جاتا ہے ہر رحو اس کو اچھی طرح جلاؤ ہنس ہو اور یہاں کو اور اس کو جلا کر اپنے بحبودوں کی مدد یہ مشرقین کی اصل جس کا ماننا یہ تھا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں جو ہمارے معبود ہیں وہ اس ایک انسان کو نہیں سمیٹ سکتے یہ کام ہمیں کرنا پڑے گی تو پھر یہ خدا کیسے یہ معروف کیسے جناب ابراہیم نے نام اسی لیے فرمایا اپنے بات یا بات ہی ماں لا مو ولا یوں ولا یو نیان کشیا یہ اپان جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ ہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے اور اس کے مقابلہ میں اس ایک انداز کی عبادت کیوں نہیں کری جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور نافے اور گور بھی ہے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور آپ کی دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی عبادت کرے تو یہ پوری قوم توڑ کی آواز ابراہیم کو چلا دیں جی سے پوری قوم اکٹھی اس مسئلے پر سب کا استعمال کسی نے چلا دیں اور سب نے بقدرے اثر اس آگ کی تیاری نے پابندی ان کے نزدیک کارک ہے کئی دن لگے تین تیندر اکٹھا کرنے کے پوری قوم کی توانائی کام کر رہی کئی دن لگے ایک بڑی آٹ تیار کی تھی وہ آج اتنی سخت اور اتنی شدید اتنی اس میں کہ کسی میں حمت نہیں کہ شریف جا کر ابراہیم رکھ نام کو کیونکہ شریف جانے کا مانا یہ کہ جل کر خود ہی ہو ہوئی اتنی سخت بات ہے اب یہاں لائیے اس ادیب کو کہ اگر پوری کوئی کاغذات کٹھی ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر دیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی مطلب ہے آخر منجلیز تیار کی گئی اور تفاقیر میں لکھا ہے بلکہ یہ صحیح حدیث بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہنا کیا بہنا کر کے دماغ ادار کر اس آگ میں ڈالا کیا کیونکہ ان کا سکون کی نگاہ ہو رہی ہے یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے داری تھے اور پوری قوم کے جو جھوٹے خدا سے ان پر برفر حام تنقید کیا اخلاق تھا اور بحث اللہ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا لباس اتار دیا گیا اس طرح پھینکنے میں آسانی ہو ففصرین نے توسیع کی ہے کہ جب تک لباس تھا فرشتے ساتھ انہیں پھینکنے کی ہمت نہیں لباس اتارا گیا فرشتوں کو ہٹانے کے لیے اور پھر پھینکا گیا کسی موقع پر جغمبل اسلام نے فرمایا کہ ان نقم پر ہمیں یقصا جان اور قیامت کے دن کی خاصت محبوچ ہے اور سب سے پہلے جس کو لباس دکھایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ بڑا کیونکہ سب سے پہلے میں اللہ کی راہ نے گیا دیا آگ میں ڈالا گیا کیا آگ نے بال کے برابر بھی نقصان کو ہٹائے حالانکہ آگ کی تاخیر ہے نقصان کو ہٹانا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا کی مرضی اور اس کا فیصلہ نہیں تھا اللہ کا آگ نے فوراً بڑھایا ٹھنڈی ہو گئی اور یک دم کتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تمہاری ٹھنڈک بھی میرے کی بنا کو نقصان ہوتا ہے ہر و دن بتلان ٹھنڈک بھی سلامتی والی مکمل آفیت ہو مکمل آسریت ہو ٹھنڈی ہو جائے آج کی تاخیر ختم ہو تو دراصل جو نفا نقصان ہے وہ اللہ کے اختیار میں اور یہی نقطہ سے ہم کو نسل نے سکھایا کہ انسان اپنی تقدیر پر ایمان بائے اس لیے کہ اللہ نے بحث دیکھ کوئی شخص اس تقدیر سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا لہٰذا دنیا کے حقول کے لیے اس قدر تباہ ہے انسان کو تو اپنی ہمتیں اور اپنی طاقتیں صرف کرنی چاہیے دین کے حضور اور تقریر کے ہر فیصلے کو ہر فیصلے کو قبول کرے چاہے وہ فیصلہ اس کے حق میں اچھا ہو یا برا ہو صرف زبان سے کہہ دینا کہ تقریر پر ایمان رکھتا ہوں یہ کافی نہیں بلکہ فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا جناب ابو سعید خدری روی عملہ تعالیٰ نے مانا کرتے تھے کہ ان بندوہ اجلا سبا عمر اللہ تعالیٰ جب کو فیصلہ کرتا ہے یہ پسند کرتا ہے کہ اس فیصلے پر لوگ بچ چاہے وہ کسی کی موت کا ہو اس فیصلے کو رضا کے ساتھ اور صبر کے ساتھ قبول کرنا پڑے اگر جزا ہوا ہے تقریر کے لیے کامیاں ہیں قدرت کے لیے گاریہ ہیں تو اس کا معنیٰ یہ ہے وہ تقدیر کا ملک ہے اس فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ قبول کیا جائے اس فیصلے میں مسلط ہونا ہے اس نے ناظر ہونا ہے لیکن ان کو اسلام کے ہاتھ میں ان کا پیارا دیتا من توڑ رہا ہے مخصوم بیٹا وہ نبیل اسلام کیا کروا کہ ان سبنا وہ امل قلب یا حملہ وہ املا پیار سے جا ماں نکول ان یوربا نہیں رکو ایم اگر صرف دل پریشان ہے اور آنکھوں میں آنسو اور تیرے دی کا حق تو غم بھی ہوگا غم بھی ہوگا لیکن ماں نقول اللہ ما یوربا نہیں ربو آج میں اپنی زبان سے صرف وہی کہوں گا جو میرے رب کو کہوں جو میرے رب کا فیصلہ ہے وہ میرے لیے قابل قبول اس فیصلے کے لیے کوئی چیلنج نہیں اس فیصلے کے سامنے کردن تان کا کھڑا ہونا یہ کسی انسان کو دے با ہے اللہ کا ہر فیصلہ قبول کرنے کے لیے ہوتا. تقریب یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے دونوں فیصلوں کے لیے ایک مومن کے لیے ہر قسم کی فین نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ آگا بند امر المؤمن مومن خورا قابل تاج اس کی حالت کتنی اچھی کتنا ہے کتنا وہ خوش نصیب ہے کتنا وہ خوش وقت ہے کیوں امر کن رہو ہے اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہے ہر کام بہتر وہ کیسے ان افاہمت ہو سرنا اس کو خوشی ملتی ہے تقریر کا اچھا فیصلہ اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا اتنا کا خیر اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر نہ فکر تم لزیز اللہ شکر کرو گے تو اور دیں دنیا میں شکر کرو گے تو کیا کی پراوانیاں دیں گے ان افاہمت ہو اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو سابارہ اس پر وہ صبر کرنا مسالے کا خیر اللہ اور صبر بھی اس کے لیے شکر کا انجام بھی جنت ہے اور صبر کا انجام بھی جنت ہے تو فیصلہ کا برا کیوں ہو انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ پاک فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اثر سے صبر اللہ کے نزدیک بڑی نہ نبی رسمان کی ایک حدیث پر غور کر لو دھرم پر نے سنا ہے کہ ایک انسان اگر روزہ رکھ لے اور کوئی دوسرا انسان فے روز ہے اور وہ اس کے سامنے کھا رہا ہے اب پھر تو اس کا بھی چاہتا ہے کہ کاش کے میں بھی کھاتا جو نعمت یہ استعمال کر رہا ہے کاش اسے میں بھی کھاتا لیکن وہ نہیں کھاتا اس کا روبا کتنا آجا ترین صبر کا مظاہرہ اللہ پاک اس کو کیسے کو دیتا ہے پرما کہ تب تک ذرا رحل منائی رکھو ماں دا وہ کو جب تک وہ شخص اس کے پاس ہوا کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے خلطوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے روزے دار بندے کے لیے دعا کرتے دو جب تک وہ کھا رہا ہے اس کے لیے تخص کی دعا مانگو اس کے لیے رحمت کی دعا مانگو اس لیے کہ صبر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک دندے کی انتہائی قیمتی متا ہے اور یہ اصل کیا ہے تقریب اور ایمانداری کی ہر فیصلے کو قبول کیا جائے اور دینی پہلو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے دین کے دنیا کے حصول کے لیے اگر انسان ساری توانائی صرف کر دے کہ فلاں بھی حاصل کر لوں گناہ بھی حاصل کر لوں اور دین کو تھوڑا کر دے تو یہ انسان حقیقت میں اپنی تقریر سے بغاوت کرنا حالانکہ اللہ نے پرواہ دیا کہ ما افاد کا لم یکن کل کہ جو چیز تمہیں ملنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تو ماں آخا آتا لمبے یعنی بکا اور جو چیز تم سے ٹلنی ہے وہ تم کو مل نہیں سکتی چاہے اپنی پوری توانائی صرف کر دے تو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث میں آخری نفیحت کی جناب عبداللہ نے بات کے لیے حدیث